اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد و علی آله و اصحابہ اجمعین قل اللہ کے فضل و کرم سے انشاء تبارک و تعالی ہمارے پاس یہاں ہم پاکستان میں پہلی پہلا روزہ ہے رمضان المبارک کا آج آغاز رات کو ہو جائے گا اور سب لوگ ظاہر ہے کہ پہلے روزے کی تراویح جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اور اس کے حوالے سے ویسے تو ایک دو دوستوں نے کہا تھا کہ رمضان کے حوالے سے کو گفتگو کرے اس کی آمد کے حوالے سے اس کے آداب کے حوالے سے لیکن رمضان پہ ہم ایک بڑا اچھا پروگرام پہلے ایک دفعہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے ریڈیو پروگرام جب میں کر رہا تھا تو اس میں ایک گفتگو ہماری تو اس کو دیکھ لیں اور میں خود بھی آپ سے وہ جو ہے وہ شیئر کر لوں گا تو پھر آپ باقی دوستوں کو بھی بے شک سنا دیجئے گا وہ آج میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ تراویح کے حوالے سے کیونکہ تراویح جیسی رمضان کی آمد ہوتی ہے تراویح کے معاملے میں ایک عجیب و غریب سا شور آپ کو پتہ مچتا ہے آج کل تو چونکہ اور معاملات میں عوام جو ہے بڑی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے اس لیے شاید اس اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے یا شاید مجھ تک زیادہ اس طرح کی پوسٹس نہیں پہنچ رہی لیکن پھر بھی ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ جو اختلاف ہے رمضان میں تراوی کے حوالے سے یہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے یہ بہت پرانا اختلاف ہے یہ اختلاف رائے جو ہے یہ تابعین طب تابعین علیہم الرحم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اب تک اختلاف رائے رہا ہے تاریخ کے اندر یہ علمی طور پہ رہا ہے لیکن اس میں جذباتیت اور ایک دوسرے پہ خام کے غم و غصے کا اظہار ایسی چیزیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی یا کم از کم ہماری کتب میں ایسی کسی چیز طرف اشارہ نہیں ملتا لیکن یہ کہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے گفتگو جو ہوتی ہے اس میں جذباتیت بہت زیادہ ہوتی ہے علمی گفتگو کم ہوتی ہے اور عجیب و غریب غم و غصہ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے تو بڑا مختصر سی میں اس اختلاف رائے پہ علمی نقطہ نظر سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس تین گروہ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ایک گروہ جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے اچھا میں پہلے عرض کر دوں گا میں نے تینوں گروہوں کی جو گفتگو کر کے اپنی رائے میں سب سے آخر میں دوں گا آپ یہ نہ سمجھیں کیونکہ جس وقت میں بات کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہی صحیح سو میں سب سے آخر میں اپنی رائے دوں گا سو so, ایک کرو جو ہے وہ تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو رمضان کے اندر تراوی ہے یہ اصل میں وہی قیام اللیل ہے جو تحجد ہے جو عام دنوں میں جو ہے عام طور پہ ادا کی جاتی ہے یہ وہی ہے اور رمضان کے اندر اس کو باجماعت کیا گیا ہے اور اس کو تراوی کا نام دے دیا گیا ہے ایک رائے تو یہ ہے اچھا یہ جو رائے لوگ رکھتے ہیں وہ اس معاملے میں تین ثبوت پیش کرتے ہیں بلکہ دو ثبوت اور ایک آپ دلیل سمجھ لیں ایک تو وہ لے کر آتے ہیں حدیث جو ام المومن حضرت عائشہ تعالی عنہ سے ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ حزم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی آپ جو ہیں وہ گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اور اس میں آخری تین رکت کا بھی ذکر موجود ہے اس کے یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اور اس میں یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکع پڑھتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ رمدان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو آپ گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ پہلے چار رکت پڑھتے اس کی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو یعنی اتنی طویل ہوتی تھی وہ چار رکتیں اور اتنی خوبصورت اور حسین ہوتی تھی چار رکتیں پھر چار رکتیں پڑھتے تھے ان کے بھی و خوبی اور طول کا جو ہے حال ہے وہ نہ پوچھو اور آخر میں تین رکعت پڑتے تھے وہ اس کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر بڑا واضح طور پہ یہ بیان آ گیا ہے کہ چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو آپ جو ہیں وہ صرف چونکہ وطر سمیت کل گیارہ رکعت پڑھتے تھے اس لیے یہ وہی قیام الحل ہے جو کہ رمضان کے اندر تراوی بن گئی اچھا دوسرا ثبوت جو وہ پیش کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ معطہ امام مالک امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی حدیث کی جو کتاب ہے حدیث کی جتنی بھی کتب ہیں اس میں پہلے درجے کی تین کتابیں پہلے درجے میں تین کتابیں آتی ہیں ایک معطہ امام مالک آتی ہے ایک بخاری آتی ہے اور ایک مسلم آتی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ تین کتابیں حدیث کے معاملے میں اول طبقے میں آتی ہیں فرسٹ کیٹیگری جو ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا تو لیکن وہ بخاری سے چونکہ پہلے تھے یہ ذہن میں رکھیے گا بخاری بعد میں تھے ان کے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ معطا امام مالک کا یہ ان کا کہنا تھا ہمارے ہاں ظاہرہ بخاری کو مانا جاتا ہے میں اب اس بحث میں نہیں پڑھ رہا آج کی گفتگو اس موضوع پہ ہے ہی نہیں اس میں یہ ہے کہ وہ معطا امام مالک کا حوالہ دیتے ہیں جس کے اندر ایک ان کو روایت جو ہے اس میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو جماعت شروع کرائی تھی وہ آٹھ رکعت کی شروع کرائی تھی اور تیسرا جو ہے وہ حوالہ جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں اس میں کہ یہ حدیث حدیثی بخاری میں یہ پوری روایت موجود ہے جس کے اندر جو صحابی ہیں جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے رمدان کی ایک رات مسجد میں گئے تو سب لوگ علیحدہ علیحدہ متفرق منتشر علیحدہ علیحدہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا کوئی کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو ایک کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا تو آپ نے پھر یہی کیا اور ابو طویل زیادہ میں اس میں نہیں جا رہا بس مختصر سا تو اب بن کہا رضی اللہ تعالیٰ ان کا امام بنا دیا اور پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیا طریقہ جو ہے بہتر ہے اور مناسب ہے اور پھر کہا کہ وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کو بھی لے کر آتے ہیں دلیل کے طور پہ, پہ پہلی دو ثبوت کے طور پہ اور اس کو دلیل کے طور پہ کہ یہ جو آخری آپ کے الفاظ ہیں کہ وہ حصہ جس میں یہ سو جاتے ہیں وہ اس حصے بہتر ہے جس سے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو بعد کا وقت ہے جس میں عام طور پہ جیسے ہم بعد میں اٹھ کے وہ پڑھتے ہیں تاجد وہ وقت بہتر ہے تو وہ اس کو پھر ساتھ دلیل کے طور پہ لے کے اپنے جو پہلے دو ثبوت ہیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا جو دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قیام اللیل تو علیحدہ ہے جس کو ہم تحجد کہتے ہیں وہ علیحدہ ہے لیکن تراوی میں بھی وہ آٹھ جمع تین ہی کے قائل ہیں یعنی گیارہ کے ہی قائل ہیں اور وہ بھی ثبوت کے طور پہ یہی موتا امام مالک کی یہی روایت لے کر آتے ہیں کہ جس میں آہ اور آہ جس میں حضرت عمر تعالیٰ نے جی جماعت جب جو کروائی فکس کی تو وہ مقرر کی تو اس کے اندر آپ نے گیارہ رقط یعنی آٹھ جمع تین کا جو ہے وہ اہتمام کیا وہ بھی اسی کو لے کر اچھا تیسرا گروہ وہ ہے جو بیس کا قائل ہے ویسے تو ایک اور بھی گروہ ہے میں اس پہ بھی ابھی آتا ہوں یہ جو بیس کا قائل ہے اب ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ جی بیس تراوی کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ تو خیر بات بالکل جھوٹی ہے بے تحاشا روایات موجود ہیں ایک نہیں بے تحاشا روایات موجود ہیں معتا امام مالک کے اندر ہی جہاں پہ آٹھ رکھت کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرانے کی کا ذکر ہے روایت ہے وہیں پہ بیس کا بھی ذکر ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے تو پہلے کہہ دیا یہ غلط جو لوگ ان کو مانتے ضرور ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو ساری کی ساری روایات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہیں یہ حسن بھی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں ذوف ہے یہ رعیف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ضعیف ہے اور وہ جو آرٹ والی ہے چونکہ وہ مستند زیادہ ہے معطا کے اندر جو موجود ہے تو اس لیے جو ہے وہ آرٹ لینی چاہیے جبکہ کہ بیس پہ جو اصرار کرتے ہیں وہ ان روایات کو درست مانتے ہیں جو بیس پہ کا انکار کرتے ہیں وہ ان روایات کو درست نہیں مانتے ہیں اس میں ایک بڑا چھوٹا سا مگر بڑا باریک سا ایک نقطہ میں عرض کر دوں دیکھیں بات یہ ہے کہ محدسین کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف راویوں کو قبول کیا ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف راویوں کو قبول نہیں کیا ہے مثلا مثال کے طور پہ اگر حنفی حضرات جو ہے کسی ایک راوی کو کہتے ہیں جی اس کو ہم نے نہیں قبول کرنا اور فرض کریں گے یہ ایک ہیں ایسے راوی میں نام نہیں لے رہا اور اسی طرح جو آج کل یہ غیر مقلدین ہے وہ ان کو جو ہے وہ قابل قبول تسلیم کرتے ہیں تو اب یہ جھگڑا کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ کہتے رہیں گے کہ جناب یہ راوی جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے وہ کہتے رہیں گے کہ جناب یہ راوی جو ہے وہ قابل قبول ہے یہ جھگڑا کبھی ختم ہونے والا نہیں یہ جھگڑا پچھلے ایک ہزار سال میں ختم نہیں ہوا اصل میں اس میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ راوی ایسے بھی ہیں جن کو ہمارے محدسین ہی میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ قابل قبول ہے اور پھر ہمارے محدثین ہی ان میں سے کسی اور نے کہہ دیا کہ قابل قبول نہیں ہے تو بس اب یہ تو اب جس نے اس کو ماننا ہے اس نے کہنا دیکھیں جی فلا نے کہا ہے کہ قابل قبول ہے, ہے جی فلاں نے کہا ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے یہ جھگڑا جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اس کا کوئی بظاہر جو ہے وہ حل جو ہے وہ اس کا نظر نہیں آتا یہ میں نے بتا دیا کہ تین ہے چوتھا میں نے بتایا تھا چوتھا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر رکتوں کے آ, کو مطلب مقرر نہیں کیا گیا جیسے امام مالک رحمت اللہ جو ہے خود فقہ مالکیہ کے اندر چھتیس کی روایت بھی موجود ہے اکتالیس کی روایت بھی موجود ہے سو so, آپ آٹھ اور بیس کو جگڑتے رہیں یا تو چھتیس اور اکتالیس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور مدینہ منورہ میں یہ تراوی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اکتالیس والی تو اس لیے آپ ذرا میں ایک کال جو ہے امام تربزی رحمت اللہ علیہ کا لے کر آتا ہوں امام ترمیزی آپ کو پتا ہمارے یہاں چھ کتابوں کو عام طور پہ سیاح ستہ کہا جاتا ہے سیاہ ستہ کی اصطلاح غلط ہے یہ کتب ستہ ہے اس میں دو سیاح ہیں اور چار سنن ہیں سو لیکن یہ کہ چونکہ آج علم الحدیث کا موضوع نہیں ہے بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ کتب ستہ ہیں یہ وہ کتب ستہ ہیں جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے نصاب کا حصہ ہیں ٹیکسٹ بکس ہیں ہماری جو دورۂ حدیث ہوتا ہے اس کے اندر اس میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر سے میں آپ کو کچھ جملے پڑھ کے سناتا ہوں کہ رمضان کے قیام کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وطر کے ساتھ اکتالیس رکتے پڑھے گا یہ اہل مدینہ کا کال ہے اور ان کے نزدیک مدینہ میں اسی پر عمل تھا اور اکثر اہل علم ان احادیث کی بنا پر جو عمر اور علی اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مروی ہے 20 رکت کے قائل ہیں ان میں صوفیان السوری ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے اور شافعی یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے اپنے شہر مکے میں پایا ہے کہ 20 رکت پڑھاتے تھے احمد احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کئی قسم کی باتیں چونکہ مروی ہیں اچھا اسی لیے انہوں نے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا کوئی گفتگو نہیں کی اسحاق رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی ابئی ابن قاہب کی روایت پہنچی کہ جس کے مطابق اکتالیس رکتے جو ہیں وہ بہتر ہیں پھر ابن مبارک احمد اور اسحاق جو ہیں انہوں نے رمضان میں جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا پسند کیا جبکہ شافعی شافی رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس کو اکیلے پڑھنا پسند کیا اگر وہ انسان کاری ہے تو اب یہ میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ تابئن تبا تابعین اور محدسین کے زمانے سے یہ اختلاف رائے چلا آ رہا ہے تو اگر محدسین سے اس کا حل نہیں نکل سکا تو ہمیں اس جھگڑے میں نہ ہی پڑے تو بہتر ہے میں اپنی رائے آپ کو ضرور دے دیتا ہوں میں ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں چونکہ چار فکہ بڑے مانے جاتے ہیں فک مالکیا ہے فک حنفیہ ہے اور پھر شافیہ ہے اور حنبلیہ ہے تو ہم جو حنفی حناف پاکستان انڈیا میں سب سے زیادہ چونکہ حناف ہے حنفی ہیں حنفی حضرات کے ہاں بیس رکعت سنت موقع کے طور پر اور موقعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ حنفی ڈیفینیشن ہے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے ہاں فقی طور پہ یہ جو بیس تراوی ہے یہ سننا کفایا میں شمار کی جاتی ہے فق کے اندر مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں کر رہے لیکن جماعت میں کچھ لوگ تین پانچ تھوڑے سے بھی لوگ جو ہیں انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے اور باقی لوگ اپنے گھروں پر پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس میں گنا نہیں ہے ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے اور اپنے پاس گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ کم ہے لیکن اگر کسی جگہ پہ مسجد میں تراویح ہو ہی نہیں رہی تب فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ اب جو ہے وہ سارا علاقہ گنا گار ہوگا تو کفایا سے یہ مطلب لیا جاتا ہے اور اکیلے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ بیس رکعت لازمی پڑھنی ہے کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے اچھا اس میں میری رائے کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ چاروں فکہ کو آپ لے لیں تو فقہ مالکیہ میں بھی فقہ شافیہ میں بھی فقہ ہمیا میں بھی اور ہنفیا میں بھی ہمبلی شافی اور جو ہنفی ہیں یہ تو بیس کے قائل ہیں اور مالکیاں میں بیس کی چھتیس کی اور اکتالیس کی جو ہے وہ ہے موجود اس کے علاوہ ہمبلیا میں تعداد پہ خاموشی ہے شافعی میں بھی تعداد پہ خاموشی ہے وہ کہتے ہیں شافعی یہ کہتے ہیں کہ بیس پڑھو بہتر ہے لیکن ویسے خاموشی ہے آپ نے زیادہ پڑھ لی بہت اچھی بات ہے کم پڑھ لی کوئی بات نہیں ہے مالکیا میں تو بالکل ہی کوئی تعداد جو ہے اس پہ خام... مالکیا کہہ رہا ہوں ہملیا پہ تو بالکل کوئی کسی قسم کی تعداد پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جتنی بھی پڑھ لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم حنفی حضرات جو ہے وہ بیس کے قائل ہیں اچھا میں ذاتی طور پہ آ... سمجھتا ہوں کہ میں جسے کہتے ہیں نا جھگڑے میں پڑے بغیر بیس کا قائل ہوں یہ تھوڑا سا میں نے ایک نئی چیز بیچ میں سمجھے آپ کے لیے ڈال دی میں جھگڑے میں پڑھے بغیر بیس کا کائل ہوں اور بیس کا قائل میں اس لیے ہوں کہ سارے فکہ نے بیس کو رد نہیں کیا شافعی نے بیس کو پسند کیا ہنفیوں نے بیس کو مقرر کیا مالکیوں نے بیس کو رد نہیں کیا وہ انہوں نے اس سے زیادہ کی بات کی اور ہمبلیہ نے بھی بیس کو رد نہیں کیا تو میرے نزدیک یہ ایک طرح کا اجماع کی کیفیت اس میں آ جاتی ہے کہ بھئی اگر چاروں فکہا اور عالم اسلام کے اندر ظاہر ہے فکہا کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے اور تو اس لیے اس حوالے سے دیکھا جائے تو بیس رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے لیکن جیسا میں نے ارض کیا کہ میں جھگڑے کے بغیر بھی اس کا قائل ہوں کہ اگر کوئی فرض کریں حمبلیا سوچ کے مطابق چلتا ہے اور وہ کم پڑتا ہے یا زیادہ پڑتا ہے کیونکہ وہاں تو کوئی رکعت ہے ہی نہیں یہ شافی کے مطابق چلنا چاہتا ہے یا مالکیے کے مطابق اکتالیس پڑھنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں ان کو کہوں کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں مسئلہ یہ کہ ہم کیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو آٹھ والا بیس کو کہ تم غلط ہو تو اس کا مطلب بیس پڑھنے سے روکا جا رہا ہے کو 20 والا آٹھ والے کو کہ تم غلط ہو تو اس کا مطلب اسے کہا جا رہا ہے کہ تم گناہگار ہو تو اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سنت مقدہ پہ گناہگار ہونے کا بھی جو فتویٰ ہے وہ ہم ہنفیوں کے یہاں ہے باقیوں کے یہاں نہیں ہے باقیوں کا ہاں سنت سنت غیر موقع یہ دونوں سنت ہی میں شمار ہوتی ہیں ہاں وہ جیسے ہے نا ایک اسٹرانگ ہے کو وہ موقعہ سینس میں لیتے ہیں وہ اس سنس میں نہیں لیتے کہ اگر نہیں پڑھو گے تو گنا ہوگا لیکن ہمارے اہناف کے اندر اس کو انہیں معلوم میں لیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ایسے جھگڑوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ جب کہ اس اختلاف رائے میں بڑے بڑے نام موجود ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ کس بنیاد پہ جھگڑا کریں اور کس بنیاد پہ جو ہے وہ ہم اپنی مرضیاں کریں تو وہ اس پہ میرا خیال ہے کہ میری رائے میں تو زیادہ کوئی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں توفیقہ عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے اندر عبادت پہ زور دیں جھگڑے کی بجائے قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے نوافل ادا کیا جائے تراوی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے بہت اچھی بات ہے آج کل کا ماحول کے اندر کیا صورتحال ہے گھر پہ آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اور آگے پیچھے بھی اگر آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو حناف کے ہاں بھی اس میں گناہ نہیں شمار ہوتا ہے اس کو یہ آپ ذہن میں رکھیے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زیادہ بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں تو so یہ جو ہمارے یہاں فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں تو غلط ہے یہ بھی بہت زیادتی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ میں توفیق کتھا فرمائے وہ اللہ علیہ خیر خل کے ہی سید نعمولہ محمد علیہ یا رحم برحمتر